قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله تعلم سامعين أو سامعات رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اس کائنات کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اللہ تبارہ کا وطالہ خالق ہے اور وہ خیر خواہ ہے اس کے بعد والد ہے والدہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آئے ہیں وہ آپ کی بہت زیادہ خیر خواہ ہے ایک والد اپنی اولاد میں ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی تعلیم کا ان کی خوراک کا ان کے لباس کا ان کے گھر بار کا خیال کرتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے اگر کسی بچے کو کوئی پریشان کرے والد اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے عدالت كے چہری جاتا ہے لڑنا بھیڑنا پڑ جائے تو والد یہ کام بھی کرتا ہے میرے بیٹے کو کون تکلیف دے سکتا ہے جب تک میں زندہ ہوں وہ بچوں کے آپس میں جھگڑے بھی نپٹاتا ہے ایک بیٹے نے دوسرے سے جاتی کی وہ اس کو سزا دے گا یا سمجھائے گا غیر ان پر کوئی کسی قسم کی غزند پہنچانے کی کوشش کرے تو والد دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ والد کے ذریعے یہ لوگ دنیا میں آئے ہیں والد سے زیادہ حق خالق کا ہے خالق بھی اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے وہ بھی ان میں انصاف کرتا ہے وہ بھی ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے اور خالق کو اپنی مخلوق سے زیادہ خیر خاہی ہے بنسبت والد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کا لڑا غنیمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لانڈیوں کے ریوڑ ہیں غلام ہیں ایک لانڈی کا بچہ گم ہو گیا بڑی پریشان ہے تھوڑی دیر کے بعد ملا تو اس کو سینے سے لگا لیا فرمایا میرے ساتھی ہو آپ نے اس لانڈی کو دیکھا اگر اس کو کہا جائے کہ اپنا بچہ دہکتے تنور میں پھینک دے تو پھینکے گی کہنے لگے جی یہ تو بہت پریشان تھی یہ تو کبھی نہیں پھینکے گی جب تک اس کی طاقت ہو دفاع کرنے کی تو فرمایا اللّہ ارحم منہ جی بالا اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے تو رب الجلال کرام انسان کے حقوق کی پوری کی پوری حفاظت کرتا ہے اب کہاں رب اور اس کا اپنے بندوں سے شفقت کا تعلق کہاں ایک والد اور اس کا اپنے بندوں سے شفقت کا تعلق اور کہاں یہ کافر یو اینو والے ان کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کیا تعلق ہے کہ یہ ان کے حقوق کی پاسداری کریں گے اور اس کے لیے لڑیں گے اور قربانی دیں گے ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہاں یہ لوگ بہت زیادہ جذاب اور اٹریکٹیو قسم کے نعرے لگا کر کے لوگوں کے حقوق کو پامال تو کریں گے حقوق کا نعرہ لگا کر حقوق پامال کریں گے آزادی کا نعرہ لگا کر آزادیاں سلب کریں گے مساوات کا نعرہ لگا کر ظلم کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پیدا کرنے والے رب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ ہو جائے یہ ممکن نہیں پیدا کرنے والا رب وہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے پھر آپ دیکھتے نہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو انسان کو پیدا کیا والا قد کر بنی آ اس کی ہم نے عزت افزائی کی اس کو معزت بنایا یو این او کہتا ہے ہم نے چارٹر پیش کیا ہے کہ انسان کی قدر ہونی چاہیے پھر یو این او والے انسان کی کتنی قدر کرتے ہیں بیس تیس لاکھ قتل کر دیے مسلمان عافیہ کی اللہ اس کو حفاظت فرمائے اس کو واپس لائے اس کو لے جا کر کے چھیاسی سال کی قید سنا دی اور ان کا مجرم یہاں پکڑا گیا پورا دباؤ ڈال کر کے اس کو اٹھا کر کے لے گئے انسان کی تم تکریم کرتے ہو یہ عورت انسان نہیں ہے جس کو اس پمپ کے پاس سے تم نے اٹھایا ہے اس پر کوئی جرم ثابت نہیں یہ کہا کہ اس کو ہم نے افغانستان میں دیکھا وہاں یہ ہمارے فوجیوں پر اصلاحات آن رہی تھی سب جھوٹ ہے گون تانا و بے میں ابو غریب جیل میں وہ انسان نہیں انسان کی تم تقریم چاہتے ہو تو یہ انسان نہیں اس کے مقابلے میں تم کافروں کی تقریم چاہتے ہو جو سفید چمڑی والا ہو اس کے سفید چمڑی کا تم خیال کرتے ہو پاسپورٹ دیں یا اپنے ملک کا شناختی کارڈ دے اس پر صاف بتانا پڑتا ہے کہ اس کی چمڑی سفید ہے یا کالی ہے یا بین بین ہے اس حساب سے ڈیل کرتے ہو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم انسان کی تکریم چاہتے ہیں انسان کی تکریم انسان کی ڈیفینیشن تمہارے نزدیک کیا ہے وہ افریقہ کے لوگ مسلمان وہ انسان نہیں انسان سمجھتے ہو عیسائی کو جبکہ رب رحمان عیسائیوں کے بھی حقوق متعین کرتا ہے کیونکہ وہ ان کا بھی رب ہے مسلمان مسلمان کے حقوق کی بات کرتا ہے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جب مسلمان انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد مسلمان ہوتے ہیں اگرچہ بات درست نہیں میں اگلے خطبات میں کوشش کروں گا کہ اسلام نے جو غیر مسلموں کے حقوق طے کیے ہیں وہ کیا ہیں عیسائی یو این او جب انسان کے حقوق طے کرتا ہے تو عیسائیت مراد ہوتی ہے کفر مراد ہوتا ہے ان کے حقوق وہ ان کو انسان مانتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو انسان نہیں مانتے یہودی اپنے سوا کسی کو انسان نہیں مانتے انسان نہیں مانتے مسلمان جب انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے بقول تمہارے اس سے مراد مسلمان ہوتے ہیں تو پھر کیا دونوں باتوں کا نتیجہ نکلا کہ جب مسلمان انسان کے حقوق کی بات کرے تو مسلمان مراد ہے جب کافر بات کرے تو کافر مراد ہے جب کافر کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان کی تکریم نہیں کرتا ان کو مرغیوں اور بکریوں کی طرح ذبح کرتا ہے تو پھر تمہارا چارٹر مسلمانوں کے لیے تو نہ ہوا تمہارا, چارٹر تمہارا دین ہے اسلام جو حقوق ساری دنیا کے لیے ہے پھر تو وہ عیسائیوں کے لیے ہے پھر تو کافروں کے لیے ہے اللہ تبارک نے انسان کی تکریم کی ہے اللہ اکبر سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا فرمایا یا ابلیس ما آ کا انتس جدا لما خلط ہو <بِيَدَيَّا> ارے ابلیس تو کس بات سے رکاوٹ بن گئی تجھے کہ تو ایسے آدم کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے یہ اکرام ہے رب جلال دو ہاتھوں سے آدم کو بناتا ہے اور پھر فرمایا ان اللہ خالہ کا آدم اعلیٰ اللہ نے انسان کی شکل اپنی صورت پر بنائی ہے یہ اس کی بہت بڑی تکریم ہے پھر اس کو پیدا کر کے وانہ فخی میں روح ہی اس میں اپنی روح پھینکی ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ جب کہتا ہے میری روح تو وہ ایک تکریم کا انداز ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا دوسری مسجد بھی اللہ کا گھر ہے تیسری مسجد بھی اللہ کا گھر ہے افریقہ کی مسجد بھی اللہ کا گھر ہے امریکہ کی مسجد بھی اللہ کا گھر ہے لیکن ایک مکہ میں اللہ کا گھر ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں کسی اور مسجد کو بیت اللہ نہیں کہتے ہیں تو سارے اللہ کے گھر لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں مہینے تو سارے میرے رب کے ہیں شابان بھی رب کا ہے رمضان بھی رب کا ہے ذلقہ بھی رب کا ہے ذیل حجا بھی رب کا ہے جمادہ بھی رب کا ہے لیکن محرم کو اپنا مہینہ کہہ کر اس کی شان بلند کرنا مقصد ہے نسبت اللہ کی طرف ہوگی گئی جاندار سارے رب کے ہیں جانور سارے اللہ کے ہیں گدے گھوڑے اونٹ بکریاں سب اللہ کی ہیں لیکن جو مدائن صالح میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا نا اللہ و وسوکیہ اللہ تعالیٰ کی اوٹنی اونٹنیاں تو سب رب کی ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس کی شان کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے تو آدم علیہ سلاۃ والسلام میں روح پھوکی میں نے اپنی روحیں تو ساری رب کی ہیں لیکن جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو آدم کی شان بلند کرنا مقصد ہے ورنہ فخ میں روح ہی اس میں میں نے اپنی روح پھینکی ہے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ نے تمہاری تصویر خود بنائی ہے اور بہترین تصویر بنائی ہے یا ایوہ الانسان ارے انسان ماں کا بے رب کل کریم تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ خالہ کا کا جس نے تجھے بنایا فسو کا برابر بنایا فادال کا تجھے بیلنس بنایا فی عئی سورتما شاہ ارک ابک تیری تصویر اللہ نے خود پسند کی ہے یہ اتنے اکرام ہیں اتنے تمغے ہیں جس سے اللہ تعالی نے انسان کو نوازا ہے تصویر خود بنائی اپنے اپنی تصویر پر انسان کو بنایا اس کی وضاحت میرا رب جانتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق جیسا ہے نعود بلّہ ناک کان ہونٹ بکری کے بھی ہوتے ہیں انسان کے بھی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے بکری انسان جیسی ہے تو الفاظ ایک ہونے سے حقیقت اور حیات ایک نہیں ہو جاتی اللہ سمیع اور بصیر ہے بندہ سمیع اور بصیر ہے ایک جیسے نہیں ہو جاتے اللہ نے انسان کی شکل اپنی شکل پر بنائی ہے اپنی صورت پر بنائی ہے یہ ایک نہیں ہو جاتے یہ ایک تقریب کا انداز ہے ربیع الجلال اس کی کیفیت کو میرا رب جانتا ہے پھر سب کچھ بنایا اپنی روح ڈالی پھر اس کو کہا چلو سارے لوگ اس کو سجدہ کرو اب اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا ہے سب کو کہا جائے اس کو سلیوٹ کرو اور پھر کہا جائے اس کو سجدہ کرو کتنی بڑی بات ہے سلوٹ بندہ کھڑا ہو کر کرتا ہے سجدہ نیچے گر کر کرتا ہے کہا انسانوں کو انسان کو جن بھی سجدہ کرے فرشتے بھی سجدہ کرے سب نے سجدہ کیا اللہ کے حکم پر ابلیس جنوں میں سے تھا وکان امن الجن کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے انسان کے پروٹوکول کو اتنا بلند کیا کہ جس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے رازہ درگاہ بنا دیا مترود کر دیا رحمت سے دور کر دیا جہنمی کر دیا اس کو اور اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی کیوں تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اتنی عزت دی انسان کو اللہ تعالیٰ پھر اس کو علم سے نوازا وہ علم آد وسما سارے نام ہر چیز کے نام اللہ تعالی نے حضرت آزم علیہ السلام کو سکھائے جن تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس کو رادا درگاہ کر دیا سزا دے دی فرشتے سجدہ تو کیا تھا مگر ان پر بھی انسان کو فوقیت دینے کے لیے سارے نام بتا دیے تم الملائکہ پھر کہا فرشتوں ان ان چیزوں کے نام بتاؤ وہ فیل ہو گئے آدم آپ بتاؤ وہ پاس ہو گئے فرمایا دیکھو یہ پاس ہے تم سب فیل ہو آدم کامیاب ہو گیا علیہ سلاۃ وسلام ان کی عزت افزائی ہو گئی تم کو وہ نام نہیں آتے جو ان کو آتے ہیں یہ کامیاب ہے اس امتحان میں لہذا فرشتوں پر بھی فوقیت دے دی اور پھر جنت میں بسیرا کیا اللہ اکبر جنت سے باہر نکلے تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا از با صفی ہم رسول امن اور رسول بھی ان میں سے آئے کوئی جن رسول نہیں آیا کوئی فرشتہ رسول نہیں آیا جنوں کا رسول بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے بھی وہ ہیں اور وہ انسان ہیں اس سے بڑی عزت افضائی انسان کی کیا ہوگی کہ رسول آئے سب سے پہلی بات کہ ان کی ہدایت کا سامان میرے رب نے کیا یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کی نشانی ہے اور پھر رسول آئے تو ان میں سے آئے اور کسی میں سے نہیں آئے سب کے سب ان کے لیے تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن جائے پھر اس کے بعد خالہ کالا کم محفل اردی جمیا اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے اس سے بڑا کیا ہوگا پروٹوکول اور عزت افزائی اور کیا ہوگی ہوا کالا کم محفل اردی جمیان جو کچھ زمین میں ہے اے انسان میں نے تمہارے لیے بنایا یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے کوئی کہے بھینس کی کیا حلال ہونے کی دلیل ہے کوئی کہے جیے چڑیا کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے کائنات میں نہ جانے کتنی چیزیں موجود ہیں اور کتنی مزید آئیں گی کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے صرف چند چیزیں رب نے حرام کی ہیں ان کی دلیل چاہیے باقی سب حلال ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جمیا جو کچھ زمین پہ میں نے تمہارے لیے بنایا وس خا رفل کال تجریہ فل بہر ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا پہاڑوں کو مسخر کیا صحراؤں کو مسخر کیا نظام شمسی اور نظام قمری مسخر کیا کائنات بنائی سائنس دان بتاتے ہیں فلکیات والے بتاتے ہیں کہ زمین کے نظام شمسی اور قمری اتنا مربوط نظام ہے یہ مشتری ہے یہ ظہل ہے یہ عطارد ہے ان کی حیات اور ان کا حجم اگر تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے یا تھوڑا سا بڑا ہو جائے یا یہ زمین کوئلہ بن جائے جل جل کر یا یہ برف کا گوئلہ بن جائے انسان اس میں نہیں رہ سکتا اس نظام کے سیارچے اگر اپنی جگہ چھوڑ کر تھوڑا ادھر سے ادھر ہو جائے یا زمین جل کر کوئلہ ہو جائے یا برف کا گولہ ہو جائے اس میں کوئی رہ نہیں سکتا ساری کائنات کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اس میں رہ سکو یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اللہ اکبر پھر تمہارے حقوق انسان کے حقوق تکریم کی ہے رب ربیع الجلال نے انسان کی اس کو پروٹوکول دیا ہے پھر اس کے حقوق متعین کیے ہیں جو چیزیں اللہ تبارہ کا تعالیٰ کی تقسیم ہیں ان چیزوں میں کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں وہ چیزیں جو انسان خود اپنے اعمال سے کرتا ہے اس میں اس کی فوقیت ایک دوسرے سے بنتی ہے مثلا رنگ اللہ تعالی نے دیا ہے کسی کو کالا بنا دیا کسی کو سفید بنا دیا کہا اس وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں پورا کفر اس بات پر کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ کالا اور سفید برابر ہو جائے سب فرق کرتے ہیں اسلام فرق نہیں کرتا نسل آپ اپنے ابا کے گھر پیدا ہوئے کیا کوئی چانس تھا کہ یا اس کے گھر آ جاؤ یا اس کے گھر آ جاؤ کوئی چانس نہیں تھا اللہ تبارک مطالعہ نے جہاں پیدا کیا وہاں ہونا پڑا اب اس وجہ سے کہ یہ اعلیٰ قبیلے کا ہے یہ ادنا قبیلے کا ہے اس کی نسل اعلیٰ ہے اس کی ادنا ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں کیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کس زمین کے باسی اعلی ہیں کس زمین کے واسی ادنا ہے کوئی فرق نہیں کیا اس میں پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے کون غریب ہے یہ میرے رب کی تقسیم ہے اس وجہ سے کسی کو کوئی آلہ اور ادلا نہیں کرا دیا جا سکتا ایک آدمی دو طالب علم امتحان میں بیٹھتے ہیں ایک فیل ہو جاتا ہے ایک پاس ہو جاتا ہے بسا اوقات فیل ہونے والا سیٹھ بن جاتا ہے پاس ہونے والا اس کا منشی بن جاتا ہے کوئی کہے تعلیم کی وجہ سے پیسہ زیادہ آتا ہے کوئی کہے زیادہ چالاکی کی وجہ سے آتا ہے کوئی وجہ نہیں میرے رب کی تقسیم ہے جو وہ دینا چاہتا ہے کسی کو دے دیتا ہے کتنے یہ بحریہ والے دوسرے تیسرے پلمبر اور اب ہے کہ ملازم بڑے بڑے لوگ مزدور لاکھوں کروڑوں میں تنخواہ لیتے ہیں یہ اس رب کی تقسیم ہے کوئی کہے میری چالاکی ہے تو غلط بات ہے کوئی کہے میری تعلیم ہے تو غلط بات ہے کوئی کہے میری محنت ہے تو غلط بات ہے مزدور محنت زیادہ کرتا ہے شیر سے مگر تھوڑے کماتا ہے شیر تھوڑی محنت کر کے زیادہ کماتا ہے اس وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے یہ اسلام ہے غریب کا بھی رب اللہ ہے امیر کا بھی رب اللہ ہے اس لیے کوئی فرق نہیں کرنے دیتا ہاں نیکی کماؤ ایمان لے کر آؤ عبادات کرو اللہ کا قرب حاصل کرو اس دور میں جو آگے بڑھے گا وہ زیادہ عزت والا ہوگا ان اکرمکم اللہ جو زیادہ میرے مجھ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار ہوگا وہ زیادہ میرے قریب ہوگا زیادہ عزت افزائی کا اور پروٹوکول کا مستحق ہوگا اور جو میری بغاوت کرے گا وہ زیادہ دلیل ہوگا یہ ایک قاعدہ ہے رب الجلال کا اور اللہ کے کون زیادہ قریب ہے کون زیادہ متقی ہے تکوا نہ تولا جا سکتا ہے نہ ماپا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چکھا جا سکتا ہے نہ پکڑا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میرا رب ہی جان سکتا ہے وہی وہ ماپ سکتا ہے اس لیے تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کس کی اللہ العزت عزت اللہ کی کی اس کے رسول کی اور مومنوں کی جتنا کوئی رسولوں کی دعوت سے دور ہٹتا چلا جائے گا اتنی اس کی عزت کم ہوتی چلی جائے گی جتنا کوئی رسولوں کی دعوت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس کی عزت افزائی بڑھتی چلی جائے گی اللہ اکبر جو بدترین ہوگا کفر پر رہے گا نفاق پر رہے گا شرک پر رہے گا بدعات پر رہے گا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے اس کی کوئی عزت نہیں فرمایا اند إن اللہ کائنات میں گندگی کے کیڑوں سے بھی بدتر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا کوئی پروٹوکول نہیں کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں ان الف کتابی نفی ناری جہنم کافر مشرق جہنم میں جائیں گے اولا کا ہم شر البری کائنات میں زندہ چیزوں میں سب سے بدترین وہ روح ہے جو کافر کے اندر ہے جو فاسق کے منافق کے اندر ہے یہ سب سے بدترین ہے جاندار گندے کیڑے اس سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ ربعۃ الجلال کی عبادت کرتے ہیں ہر چیز میرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے درخت اور پتے اور پتھر کے کینکر ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ ظالم انسان ہو کر اللہ کی بغاوت کرتا اس کو کچھ نہیں مانتا اس لیے اللہ کے نزی اس کی کو کوئی عزت نہیں ہے یہ معیار ہے اسلام میں جتنا قریب آتا چلا جائے گا اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی علاقہ کوئی بھی ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے تھے معلوم ہوا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں اس علاقے میں علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو مسلمان ہو گئے فرمایا اگر فریا ستارے میں بھی ایمان ہوتا تو اس جیسے لوگ وہاں بھی پہنچ گئے ہوتے اتنی عظیم ہے اور آپ کے وہ اتنے قریب تھے کہ آپ مارکو میں ان سے مشورے لیا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کالا رنگ ہے پچکی ناک ہے موٹے ہونٹ ہیں نسل کوئی آلہ نہیں بداہر دنیا کے حساب سے جنس کوئی دنیا کے حساب سے آلہ نہیں ہے مال کیا غلام ہے مال اپنا ہے ہی نہیں نہ اپنی جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے دنیاوی حساب سے کوئی شکل نہیں لیکن رب الجلال کے نزدیک کیونکہ اللہ کے قریب ہو گئے اللہ سے ڈرنے لگ گئے ایمان لے آئے صحابی بن گئے اتنا پروٹوکول ہے اتنا پروٹوکول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولانا بلال بلال ہمارا مولا ہے کسی کو حضرت بلال کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کوئی ساتھی اس کے رویے سے کہیں بلال ناراض نہ ہو جائے اگر ناراض ہو گئے ہیں ان کو جا کر راضی کرو فرمایا یہ دنیا میں چلتے ہیں ان کے قدموں کی ہر جنت میں آتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں جب انسان کی تکریم اور عزت افزائی کا معیار یہ ہے کہ جتنا کو اللہ کے قریب ہوگا تو پھر یہ لوگ جب اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کائنات پر چھا جائیں گے تو جو جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ کی فرما برداری میں آئے گا ایمان لائے گا تو عمل لائے گا اسلام لائے گا تو سلامتی لائے گا اور یہ لوگ جب چھا جائیں گے پوری دنیا میں امن اور سلامتی آ جائے گی اور وہ لوگ جو انسان کفر کو سمجھتے ہیں مسلمان کو انسان نہیں سمجھتے مسلمان کو انسان نہیں سمجھتے حقوق انسان کا مطلب حقوق کفار وہ جب چھا جائیں گے تو وہ ہر جگہ بربادی لے کر آئیں گے نسلیں برباد کریں گے کھیتیاں برباد کریں گے ملکوں کو گرائیں گے اور نہ ایمان آئے گا نہ امن آئے گا نہ سلامتی آئے گی نہ اسلام آئے گا اور یہ تصویر آپ کے سامنے آج آیا ہے ایسے لوگوں کو حقوق انسان کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں اسلام انسان کے حقوق بھی دیکھتا ہے پھر ان کے اللہ پر کیا حق ہیں اللہ کے ان پر کیا حق ہیں اور ان کے اپنے انسان پر کیا حق ہیں انسان کے اس پر کیا حق ہیں یہ بھی دیکھتا ہے اللہ پر. رب ذوالجلال اللہ کرام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان پر جاتی نہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے باقی جانداروں سے ممتاز کیا ہے عقل کی وجہ سے لہذا اب اس کی عقل خراب نہیں ہونی چاہیے عقل خراب کرنے والی ہیروئن شراب دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوڑے مارتا ہے تاکہ تیری عقل خراب نہ ہو عقل خراب ہوگی تو پھر یہ انسانوں سے جانوروں سے بدتر ہو جائے گا لوگوں کے حقوق پر زیادتی کرے گا لوگوں کے حقوق کی پیرے داری کرنے کے لیے اسلام اس کی عقل کو سلامت رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایک نے مال کمایا ہے دوسرا جائے نقب لگائے اس کا مال چھین لے چوری کر لے اللہ تبارک و تعالی وہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے جو انسان کے مال پر ہاتھ صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی سب کا رب ہے اور وہ سب کے حقوق کی پیرداری کرتا ہے وہ ہاتھ جو دوسرے کا گلا کاٹ دے وے انسان کو قتل کر دے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا تو نے میرے انسان پر یہ زیادتی کیوں کی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو گے یہ تو مسلمانوں کی باتیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع آئی کہ خالد بن الوری کی قیادت میں ایک مار چلا تھا دشمن کو پکڑ لیا کچھ کاٹ دیے کچھ پکڑ لیے وہ کہنے لگے ہم بے دین ہوتے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں سبانہ سبانہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس لیے کہ دشمن کا پرو تھا کہ مسلمان بے دین ہوتے ہیں وہ بیچارے لا علم لوگ سادہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور معاشرے میں مشہور ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو بے کہتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم بے ہو گئے ہم بے ہو گئے مقصد انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے جیسے یہاں پرپگنڈا چلتا ہے مجاہد کا منع دہشت گرد اب کو مجاہد بننا چاہے تو کہیں میں دہشت گرد ہو گیا میں دہشت گرد ہو گیا پرپگنڈا اتنا زیادہ ہو کہنا وہ چاہتا ہے کہ میں مجاہد ہو گیا کہتے ہم بے دین ہو گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جس جس کو میں نے یہ غلام دیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے اس کا گلا کاٹ دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے یا عبداللہ بن عمر تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے بولے میں تو اپنے ہاتھ کے نیچے جو غلام ہے میں تو نہیں کاٹوں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسا آیا آپ کو شکایت لگائی گئی فرمایا خالد جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہو گئے تو احتمال موجود تھا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کی باڈی لینگویج یہ کہتی تھی کہ وہ تمہاری بات ماننا چاہتے ہیں تو تو نے ان کو کیوں کاٹا کیوں کاٹا ان کو ان کے اس کہنے کو کہ ہم بے دین ہو گئے آپ نے اس معنی میں لیا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ان کے جان مال محفوظ ہو گئے کیوں کاٹا ان کو اتنی ناراضگی کا اظہار کیا بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت محبت تھی مارکی کی قیادت کر رہے ہیں آگے سے ایک ریوڑ آ رہا ہے اس کا ایک مالک ہے اس سے بعد بھی کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے باوجود اس کو کاٹ دیا اس کی بکریاں بھی لے لیں شکایت آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں اور کیوں بکریاں چھینی اس کی کہنے لگے جی وہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا فرمایا تو نے دل پھوڑ کر دیکھا تھا کہ کس دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے کیوں کاٹا اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دل پھوڑ کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا اسامہ جب قیامت والے دن وہ لا الہ لا پڑھتا ہوا آئے گا تیرا کیا بنے گا اسامہ جب وہ قیامت والے دن لا الہ لا پڑھتا ہوا آئے گا تیرا کیا بنے گا پھر فرماتے ہیں اللہم انی الیکا اسامہ اے اللہ ابرا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں جو اسامہ نے کام کیا ہے میں نے اس کا حکم بالکل نہیں دیا تھا یا اللہ اس کی پاداش میں مجھ پہ کوئی سزا نہ آ جائے میں برات کا اظہار کرتا ہوں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اتنا پریشان کہ کاش میں جو مسلمان ہوا اسلام لانے سے میرے پچھلے گناہ ماف ہو گئے کاش میں اس جرم کے بعد مسلمان ہوا ہوتا اور میرے اسلام لانے سے یہ جرم حساب ہو گیا ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس قدر حفاظت کرتا ہے تو قتل کرے تو کاٹ دیا جائے چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے شراب پیے تو کوڑے لگا دیے جائیں بدکاری کرے تو کیا ہوگا بظاہر تو ہو سکتا ہے دونوں راضی ہو لیکن نتیجہ معاشرہ حرام زیادہ ہو جائے گا معاشرے کا حق سلب ہو رہا ہے معاشرے میں بے بےرا روی پھیل جائے گی لہذا یہ معاشرے کا ظالم ہے یہ معاشرے کا مجرم ہے اگر شادی شدہ تھا تو چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو دنیا سے چلتا کیا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کی نسلیں محفوظ ہو جائیں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں لوگوں کی بچیاں محفوظ ہو جائیں یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک دوسرے کے حقوق پر ہاتھ ڈالنا اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے اگر شادی شدہ نہیں تو سو کوڑے مار کر ایک سال کے لیے جلا کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے اور اگر گند دکھا کر کوئی چیز چیز چھین لیتا ہے تو پھر اس کا علاج اور ہے اس کو پکڑا جائے ایک طرف سے رب اللہ رسولہ وہ الارض اور وہ لوگ جو زمین میں فساد بچاتے ہیں ایوں قتل او یسلم ہو او تو کتا ائديهم خلاف او ينفوا من الارض یا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کاٹا جائے پہلے پاؤں کاٹ دیا پھر آدھی پنڈلی کاٹ دی پھر گھٹنے تک کاٹ دیا اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے یا ان کو لٹکا دیا جائے یا ایک طرف سے بازو اور دوسری طرف سے ٹانگ کاٹ کر کے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانا عبرت بنا دیا جائے اگر یہ لوگوں کے امن برباد کرتے ہیں ان کے مال کو چراتے ہیں اسلام انسان کے حقوق وہاں کافر بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں کافر کی چوری بھی حرام ہے کافر کو قتل کرنا بھی حرام ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ کافر کی خیانت کرنا حرام ہے کافر سے مال خریدا پیسے نہ دیئے اس کے لیے میرے مصطفی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں مکہ میں تھے ابھی نبوت نہیں ملی تھی بخاری شریف کی حدیث ہے لوگ مال لے کر آتے لوگ ان سے لے کر کے گھر جاتے پیسہ نہیں دیتے وہ بے پریشان ہو جاتا آپ نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی اس میں کہ ایسے لوگوں کے مال واپس کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے لینے والا بھی کافر تھا دینے والا بھی کافر تھا آپ نے تنظیم بنائی نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی اگر کافر لوگ مجھے اس طرح کے مشترکہ ریلیف کے مقصد کے لیے بلائیں میں آج بھی اس طرح کی تنظیم میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں سب کے حقوق ہیں نہ حکومت ان کے حقوق شلب کر سکتی ہے نہ وہ ایک دوسرے کے حق پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق متعین بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ خیر خواہ ہے اس کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے اور یہ جو کافر یو این والے یہ عیسائیوں کے یہودیوں کے اور کافروں کے حقوق کی تو حفاظت کر سکتے ہیں مسلمانوں کو یہ انسانیت میں شامل نہیں سمجھتے اگر سمجھ نہیں آتی تو جاؤ دیکھو جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو عراق اور شام میں ہو رہا ہے اور جو افغانستان میں جو کشمیر میں جہاں جہاں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے یہ انسان کافر کو سمجھتے ہیں مسلمان کو نہیں اور ربعۃ الجلال تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک کا تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے و مالن